بسم صرحمن الرحم الرحم وص الم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الرباشہر صحم باقی تمام سامی برادران خارہ صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں دس نمبر سات سو چھتیس پبلک تین سو اٹھہتر ہیں تین سو اور ہمارے سلسلہ بہت جراد دعوت شریف میں سے آسمار حسنہ میں سے مقدس نمبر تیس جو ہے تھرٹی یا حکم کے حوالے سے اس سلسلے میں پہلا حصہ ہمارا بعض ہو گیا کہ یقم کے لغوی توضیع اور تشریح اب اس حوالے سے دوسرا جو عنوان ہے الحکم جلا جلال القرآن پاک میں اس عنوان سے ہماری تھوڑی سفتگو ہو گئے تو جو ہے ایسے مقدس الحکم اللہ تعالیٰ کے لے اس میں مقدس اور اسماء حسنہ کی صورت میں صرف ایک مہرد میں آیا قرآن پاک میں صرف ایک محرد میں آیا لیکن صورت فیل و احکم الحاکمین و خیر الحاکمین کے سر میں متعدد موارد میں قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے اس مقدس جن میں سے جو ہے چند موارد اصل مطالب کے اس بات کے لیے ذکر کروں گا کہ اللہ ہی اللہ جو ہے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے خیر الحاکمین اور فیصلہ کرنے والوں میں سے ہاں جی اس کا فیصلہ ہی جو ہے ناقابل تبدیل و تغیر اور فائنل ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے اسی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہی ناقابل تبدیل و تغیر اور فائنل ہے کوئی اس کے فیصلے فیصلوں کا چیلنج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اور نہ کوئی جو ہے اس کو فیصلہ کرنے سے روک سکتا اللہ تعالیٰ کو ہاں اس کائنات میں اس کائنات میں جو ہے یہ وسیع و عظیم جو ہے منظم نظام اس کائنات کے ہاں جی اس کائنات کے یہ وسیع و عظیم اور منظم نظام اسی اکم حاکمین اور خیر الحاکمین کے فیصلے کے تحت چل رہا ہے اسی کے فیصلوں کے تحت چلے پورا نظام کائنات وسیع نظام عرش لے کر فرش اور سمندر کے تحت اسی نے ازل میں جو فیصلے کیے وہی تا ابد چلتا رہے گا کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہاں جی اور اس پاک ذات نے ہم نوے بشر کے ہدایت اور ایک پرامن و پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو ہے آسمانی کتابوں کی صورت میں خصوصاً قرآن پاک کی صورت میں جو شرعی کا مت جو ہے صادر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر صورت اور فیصلہ و حکم ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاں جی جو فیصلے ہمیں دیا ہیں قوانین دے اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا انہیں مطالب کے سلسلے میں چند آیات مجیدہ عرض خدمت ہے نمبر ایک اللہ حمت اب حاغیر اللہ اب تک یہاں کماؤ وہ ولزی کتاب مفت ہاں جی یہ جو ہے سر انعام نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصب نبی فرماتے ہیں کیا میں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصب بناؤں ہاں جی حالانکہ اس نے تما اس نے جو ہے تو... تمہارے طرف اس اللہ نے تمہارے طرف جو مخصل کتاب نازل کی ہے یعنی افغیر اللہ اب تغیرہ کے بند اللہ فرم کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم تلاش کروں کسی اور کا حکم بناؤں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا قبول کر لوں جبکہ وہ حوالد انضل کتاب جبکہ نہیں کتاب ان قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ چبھی بناظر فرمایا اس کے تمام احکامات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں تو اس مقدس آیت میں حکمانی جو ہے منصف فیصلہ کرنے والا کے معنی میں ہے اس آیت میں ہاں جی اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم بناؤں یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی میرا حکم صرف اللہ ہی ہے کیونکہ جو ہے وہ حاکم و حکم کہ یعنی جس کا فیصلہ سو فیصد عدل و, انصاف، عدل و انصاف پر مبنی ہو اور ہمیشہ سچ و حق ہو وہ صرف اللہ الحکم کے فیصلے ہی, ہی ہوتے ہیں ہمیشہ سچ ہو ہمیشہ انصاف پر مبنی ہو ہمیشہ حق ہو ہاں جی وہ اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں ہاں جی اور اسی ذات کے فیصلے ہی جو ہیں اٹل ہوتے ہیں اور ہر قسم کے نقص و خامی سے مبرہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے علم ہر چیز پر محیط ہو ذات اقدس کا ہاں جی اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا ممکن ہی نہیں ہے اور اسی کے فیصلے ہی, ہی ہمیشہ ممنی برحق و کمال عادلانصاف پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پھیلے ہی ممنی برحق اور کمال انصاف پر ہوتے ہیں لہذا اللہ ہی الحکم ہے یا حکم ہوں اللہ حکم کے کم پکاریں یعنی ایک بہترین فیصل بہترین فیصلہ کرنے والا منصف ذات ہاں جی ہمیشہ عدلانصاف کرنے والا ہاں جی اللہ کو یا حکم تو یا حکم یعنی ہمیشہ انصاف کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا اور اس کے فیصلوں سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ بلا شک شبہ الحکم ہے ہاں جی اور دوسری آیت یہ ہے فصبرو کو اللہ بے نخیر الحکمین یہ آیت جو ہیں سرۂ عارف نمبر ایٹی سیون اٹھتر ہاں جی یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں سورہ عارف اعظم نمبر اٹھتر میں ہاں جی ستاسی میں ہیں ان کے قوم میں ہر جو ہے ان کے قوم میں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے ہاں جی ایمان لایا اور دوسرے نے حضرت شعیب پر ایمان نہیں لایا طاقت شعیب نے ان سے فرمایا ہاں جی تو فرمایا جو ہے تو صبر کر کے دیکھو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور درمیان فیصلہ فرما, دے فرما فیصلہ دے اور وہی سب سے بہتر جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے حد نے فرمائے ہنس بھی رو تم لوگ صبر کرو ممنین سے بھی حکم ہے مغالفین سے بھی ہفتہ یہ حکم اللہ بینن جبکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کریں کیونکہ وہ فخیر الحاکمین کیونکہ وہ ذات بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا چونکہ اہل لغت نے کہا کہ الحکم اور حاکم یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے لہٰذا جب اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی خیر الحاکمین ہے تو خیر الحکم بھی ہے ہاں جی یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب سے مضبوط اور اٹل فیصلہ کرنے والا کہ اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہاں جی اللہ جو وحو خیر الحاکمین کے مقدس کلمات جو ہیں یہ سورہ یونس کے نمبر ایک سو نو میں بھی ہے سورہ یوسف کے یاد نمبر اسی میں بھی ذکر ہوا ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے خیر الحاکمین کہہ کر بیان ہوا ہے اور بلا شک شبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے خیر الحاکمین ہے اس میں شک شبہ نہیں ہے لہذا جو ہے ہمیں نیات سے ہمیں یقین کرنا چاہیے اس کے علاوہ اجیہ نمبر تیس تیسرے یادیہ ہے تھا آہ کام الحاکمین یا سرہ ہود نمبر پینتالیس سے ہاں جی اور تو حکم کرنے والوں میں سب سے بہتر و مضبوط حکم کرنے والا انتو آخ کا محکمہ حکم کرنے والوں میں فیصلہ کرنے میں سب سے مضبوط حکم کرنے والا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہاں کہ جس سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہاں جی یا کوئی فیصلہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فیصلہ یہ آیت حضرت نع علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے بارے میں کیے ہوئے دعا کا حصہ ہے اور نح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کیے میرے پروردگار ہنج بے شک جو ہے بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے ہنج ہے میرے مین اہلی کہا اور یقیناً جو ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے والدہ احکم الحاکمن ان تو انبیاء الہی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین کہہ کر پکارا فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا بس بلا شخ و شبہ اللہ جل جلالو ہاں جی. الحکم بھی ہے اور حاکم بھی ہے اور احکم الحاکمین بھی ہے بلا شیخ شبہ ہاں جی. اور اللہ کے فیصلوں سے بہتر ہے. کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتی ہاں جی. پوری کائنات کے تمام فیصلے اسی کا ہے ہیں جی. تمام نظام اسی کا ہے تمام تدبیر اسی کا ہے یہ کائنات اسی ذات اقدس کے ہی فیصلوں کی روشنی میں ازل سے چلتے آئے اب تک چلتا رہے گا ہاں جی فیصلہ حقیقت میں اسی کا ہی نافذ ہونا ہے کس کو کیا ہونا ہے کس نے باقی رہنا ہے مرنا ہے کون سے نظام چلنا ہے نہیں چلنا ہے سارے فیصلے اسی ذات پاک کے ہوتے ہیں لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دامن تھامے رہنا چاہیے ہاں اسی سے امید ہے رہنا چاہیے اسی کی درگاہ میں دس وزار رہنا چاہیے اسی ذات اقدس سے ہمیشہ خیر کو امید رکھیں تو کی بندوں کے لوگ سے بہتر خیر اور بلائی چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نہ ہے نہ ہو سکتی ہے